ودہ کثیر امن کتاب اہل کتاب میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ خواہش ہے اہل کتاب سے مراد یہاں یہودیوں کے علماء مفسرین نے تصریح کی ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودیوں کے علماء ہیں کہ یہودیوں کے علماء میں بہت سو یہ خواہش ہے لو يَرُدُّونَكُمْ کہ وہ تمہیں پھیر دیں نمباد ایمان کم تمہارے ایمان کے بعد کو کافر کر دیں اور یہ خواہش کیوں ہیں حسدم من عندے انفسیں ان کے جی میں حسد ہے تم سے اور ایسا شدید حسد ہے کہ من بعد اس کے بعد کہ ما تبین لہم الحق حق بات ان پر تبین ہو گیا واضح ہو گئی مبین کہتے ہیں نا کھلی ہوئی چیز کو تو جبکہ ان کے پاس واضح ہو گیا حق تو پھر بھی وہ کہتے ہیں فافو تم در گزر کرتے رہو وصفہو اور ان کے ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہو اپنا پہلو بچاتے رہو حتیٰ یاتی اللہ بے عمر یہاں تک کہ اللہ کا حکم ان یہودیوں کے بارے میں کوئی آ جائے اور وہ یہودیوں کے بارے میں اللہ کا حکم آیا جب وہ کل بتایا تھا نا قینقا اور نزیر اور قریضہ ان کی چھٹی ہو گئی مدینہ منورہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ سے نکال دیا اب وہ قینقا اور نزیر اور قریضہ وغیرہ کے متعلق قرآن میں جہاں آیات آئیں ہیں نا اٹھائیسویں پارے میں ان آیات کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ آیت منسوخ ہو گئی یہ پہلی مثال اس کی دے رہے ہیں کہ جہاں اللہ نے کہا یہودیوں کو نکالو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کہا ہے کہ ہمارا حکم جب تک نہ آئے تم ان سے درگزر کرتے رہو تو حکم آیا کہ ان کو نکال دو تو نکال دیے گئے تو یہ حکم کینسل ہو گیا شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ عر کہتے ہیں ایسے نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حکم اپنی جگہ پہ کائم تھا کہ ان کو نکال دو نکال دیا یہاں ساری امت کو تعلیم ہے کہ جب تم کسی جگہ پر کافروں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی شرارتوں کا فافو وسفہ تو تم ان کے مقابلے میں درگزر سے کام لیتے رہو وقت کو ٹلاتے رہو حتا یاتی اللہ عمر یہاں تک کہ اللہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دے جتنی ان کے پاس خدا تمہیں ان کے مقابلے میں کسی وقت لے آئے پھر برابر کی چوٹ ہے پھر اس وقت لیکن اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ اف سے در اور درگزر سے کام لو پھر وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہو سمجھے دیکھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چار سو اسی آیات پہ اپنی رائے ایسے ہی تحریر کی ہے ان اللہ آلہشین قدیر اور اللہ تعالی یقینا بلا شک و شبہ ہر چیز پر قدرت رکھتا تھوڑی دیر ٹھہریے پھر شروع کرتے ہیں آج چونکہ آپ حضرات آئی پندرہ منٹ لیٹ تھے نا تو خیال یہ ہوا کہ آج تو کھینچے ہی سے پندرہ منٹ میں پہلے ضائع ہو گئے لیکن